لہذا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے جس میں بندہ صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ راستہ دکھا دیجیے بلکہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے راستے تک پہنچا دیجیے یہ دعا سکھائی گئی ہے اور اس دعا کے ذریعے یہ تسلی کا سامان ایک انسان کے لئے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پر چلنے میں دشواری معلوم ہو رہی ہے تو وہ اس دشواری کو دور کرنے کے لئے اللہ تبارک تعالی ہی سے رجوع کر کے یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے صحیح راستے پر پہنچا دیں لیکن اس کا مطلب ظاہر یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی طور پر یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائے نہ اس کا ارادہ ہو سیدھے راستے پر چلنے کا نہ اس کے دل میں کوئی خواہش اور دائیاں ہو اور نہ اس طرف وہ کوئی قدم بڑھائے بلکہ بس صرف دعا مانگتا رہے کہ مجھے سیر مستقیم تک پہنچا دیجیے یہ مطلب نہیں اس لیے کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں خود تو نہیں چاہتا اور نہ خود کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی جرت کرتا ہوں اللہ تبارک مطالعہ زبردستی مجھے سرات مستقیم پر لے جائیں تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی کو بھی زبردستی سرات مستقیم پر نہیں لاتے سراط قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے مثلا فرمایا کہ اللہ اطلاح الدین کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا ایک اور مقام پر فرمایا ان الدیم مکمہ تم کاری <كَارِحُون> ہوں کہ کیا ہم تمہیں زبردستی اس دین پر کاربن کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو ایک ہی موقع پر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آفا انتقا یو پون مومنی کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے مومن بنائیں گے لہذا یہ آئے بالکل اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے جب انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے اپنے اختیار اپنے شوق اور اپنے دائے سے سیدھا راستہ اختیار کرے مجبور کر کے زبردستی کر کے کسی کو بھی نہ مسلمان بنایا جائے گا اور نہ مسلمان بنا کر اس کو سیدھے راستے پر لایا جائے گا اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس صحیح راستے کی طلب دل میں ہو وہ اس کو بانگتا ہو کہ میں ایسے راستے پر آؤں اس کا شوق اس کے دل میں ہو اس کے لیے وہ دل میں خواہش رکھتا ہو اور نہ صرف یہ کہ خواہش رکھتا ہو بلکہ اپنی مقدور بھر کوشش اس راستے پر جانے کی کرے تو اس وقت پھر اس کو یہاں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یا اللہ میرے دل میں خواہش بھی ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن بعض اوقات اپنے نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں اس واسطے مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فروا دیجیے یہ ہے مطلب اس نسرات المستقیم کا اور اس کو اگر باقل کی آیت سے یعنی پہلے والی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ دعا بندہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ یہ کہہ چکا کہ یا کا نابدو ایا کا یہ اقرار بھی کر چکا یہ عہد بھی کر چکا کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے یہ اقرار کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو ہی درست مانتا ہے اور اس کی اطاعت ہی کو درست مانتا ہے اور اس طرف چلنا بھی چاہتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ احجرت راستل مستقلی اسی بات کو قرآن کریم نے اس دوسری آیت کریمہ میں اس طرح اشار فرمایا ہے کہ اللہ دین جہدو فینا لنا دین کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہے جو اس راستے پر قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں لنا دین ہم ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے الہ استعمال نہیں کیا یعنی لنا جیم الاسب نہیں فرمایا بلکہ لناحیم سبول فرمایا ہے جس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے لیکن اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ اللہ دین جاہدو فینا جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی تو ایک طرف خواہش ہو طلب ہو دل میں دائیا ہو اور اپنی حد تک جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کوشش کر اور پھر اللہ سبارک وطالعہ سے مانگے کہ اللہ مجھے سرا کے مستقیم تک پہنچا دیجیے یہ ہے اس دعا کا اصل مقصود اور جب اللہ سبارک و سے یہ دعا مانگی جاتی ہے اس کے تقاضے پورے کر کے مانگی جاتی ہے اور دل سے مانگی جاتی ہے اور کوشش کر کے مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ سبارک و کی سنت یہی ہے کہ انسان کو وہ سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اس بات کی طرف ایک ات لطیف اشارہ اگلی دو آیتوں میں کیونکہ جہاں سراط مستقیم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تو اگلی دو آیتوں میں اس سراط مستقیم کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ سراط مستقیم کیا ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کس طرح وہ اس کی طرف اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے تو ان دو آیتوں میں سراط مستقیم کا مطلب اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اور سراط مستقیم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ دو علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت ایجابی ہے مثبت ہے اور دوسری سلبی اور منفی ہے یعنی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے تو کون سا راستہ ہے اس کے لیے فرمایا صلاح اللہ دین انعام راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے تو فرمایا غیر المحذوب علیہم ولخوا یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے تو اللہ تعالی نے سراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے دونوں پہلو اس کے بتا دیے کہ اس کی پہچان کیا ہے پہچان مثبت طور پر تو یہ بیان فرمائی کہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اب اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کی سورہ نسا میں اس طرح فرمائی ہے کہ الا اک اللہ انعام الہم مین نبی نوق صدیقین ابشا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء کرام اور صدیقین صدیقین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو نبی کے مکمل طور پر تابع دار ہوتے ہیں اور تابع داری میں پوری طرح سچے اترتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پھر فرمایا کہ شہدا یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے وہ صالحین اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے لیے وقف کر دیا یہ چار مختلف قسمیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا انبیاء کرام صدیقین شہدہ اور صالحین تو سراس الم کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دیجئے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا جو ان کے مکمل تابع دار سچے تابع دار لوگوں کا راستہ تھا جو اللہ تبارک وطالعہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا راستہ تھا اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے فلاح و فلاح کی زندگی گزاری ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل تابے داری کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور غیر مقضوب علی میں اس کا منفی پہلو ہے یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا ہوئے جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے وہ واقعات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں دل ان کا گواہی دیتا تھا لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے ہر گھر کی وجہ سے یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور غالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دھرم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں بلکہ وہ یہ کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا چاہتے تو تھے کہ حق تک پہنچے لیکن حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے تو دونوں قسم کی باتیں اللہ تبار نے ذکر کر دی چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں یا وہ لوگ ہوں کہ جو بھٹک کر گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے راستہ ان کا چاہیے جن پر آپ کا انعام یہاں جو ایک اہم بات قابل غور ہے وہ یہ کہ سراط مستقیم کا مطلب اللہ تبارک و تعالی بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک مختصر راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے کہ سراۃ القرآن یعنی قرآن کا راستہ جو قرآن نے دکھایا ہے وہ بتلا دیتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے دیا جاتا کہ آپ کی سنت کا طریقہ وہ سراط مستقیم ہے اور اگر ایسا فرمایا جاتا تو یقیناً برحق ہوتا کیونکہ قرآن بھی سراۃ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سراۃ مستقیم کی ہدایت کرتی ہے لیکن اللہ سے نے یہاں کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا براہ راست حوالہ دینے کے بجائے ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ آپ نے انعام کیا جس میں انبیاء کرام بھی آ صدیقین بھی آ گئے بھی آ صالحین بھی آ, بھی آ اس میں بظاہر یہ ایک اہم ہدایت پوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر گام کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی کیونکہ کتاب سے ایک نظری علم حاصل ہوتا ہے نظریاتی علم حاصل ہوتا ہے لیکن اس علم پر عمل کس طرح ہو اور کن حدود میں ہو اور اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہ باتیں عام طور سے صرف کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی آپ دنیا کے ہر علم و فن میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم و فن کو اگر حاصل کرنا ہے تو اس علم و فن کی صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہر کے کوئی شخص اگر میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اس کو سمجھ لیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ عرصے رہ کر اس کی مکمل تربیت حاصل کریں اسی طرح دنیا کے ہر علم و فن کا یہ حال ہے یہاں تک کہ اگر کھانا پکانے کی ترکیبیں سیکھنے کے لیے کوئی آدمی صرف کتاب پڑھے اور اس کتاب کو سامنے رکھ کر کھانا پکانے کی کوشش کرے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اس نے عملی تربیت نہ لی ہو لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر سرات مستقیم کو جاننا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو اور اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ان لوگوں کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ جن پر اللہ کا ادہام ہوا یعنی انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین انبیاء کرام علیہ وسلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اب ربوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور نبی کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے لہذا آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا سرا مستقیم کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کی سنت کو دیکھنا ہوگا اور پھر اس سنت کو کس طرح عمل میں لایا گیا تو اس کے لیے صدیقین اور سودا اور صالحین کے طرز عمل کو دیکھنا ہوگا اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس کی تربیت میں صحبت کو بڑا دخل ہوتا ہے اور صحبت کے ذریعے ہی انسان کی عملی اور اخلاقی تربیت انجام پاتی ہے جیسا کہ حضرات صاحب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی اس کے نتیجے میں وہ صحابی کہلائے اور پھر یہی سلسلہ آگے بھی چلا صاحب کرام کی صحبت سے تابعین بنے اور تابعین کے صحبت سے طبع تابعین بنے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلا آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ سراط مستقیم پر چلنے کی کوشش جو در حقیقت اس دعائے دعا دعا حضرت المستقیم کی دعا کے لیے ایک لازمی شرط ہے اس کوشش کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے کو دیکھو ان کی صحبت اختیار کرو ان سے تربیت لو جو صدیقین شہدا ہیں یا صالحین ہے, ہے کیونکہ انبیاء کرام کی صحبت تو براہ راست حاصل ہو نہیں سکتی لیکن اگر کوئی صدیق آئے تو اب بھی آ سکتا ہے اور شہادہ ہوں یا صالحین ہوں تو وہ دنیا میں انشاءاللہ اللہ قیامت تک موجود رہیں گے تو ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لیے آسان طریقہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اور اس کے لیے کوشش کا قدم بڑھانے کے لئے اور جب تک کوشش کا قدم نہیں بڑھاؤ گے تو اس وقت تک اتنا سرات المستقیم کی دعا بے مانا ہوگی کیونکہ تمہارا رخ تو کسی اور طرف ہے اور دعا یہ مانگ رہے ہو کسی راستے کی طرف چلے جاؤ تو اللہ تبارک مطالعہ نے یہاں سرات مستقیم کی علامت بیان کرتے ہوئے کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے ان لوگوں کا حوالہ دیا کہ جو صحیح راستے پر ہیں سرات مستقیم پر ہیں اور منفی طور پر بھی ان لوگوں کا حوالہ دیا جو سیات مستقیم پر نہیں ہیں اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے ایک ساتھ جاری فرمائے ہیں ایک کتاب اللہ کا اور ایک رجال اللہ کا یعنی ایک تو کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے لیکن اس کتاب پر عمل کرنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ یہ محض کتاب پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا اس لیے اللہ تبارک وطالیہ نے دوسرا سلسلہ رجال اللہ کا جاری فرمایا جس میں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین چاروں قسمیں آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں بھیجی ایسی مثالیں ہیں کہ پیغمبر آئے اور کوئی نئی کتاب ان پر نہیں اتاری گئی لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جس میں صرف کتاب بھیجی گئی ہو اور پیغمبر ساتھ نہ بھیجا گیا ہو اور مقصد اس کا یہ تھا کہ صرف کتاب پڑھ کر ان کو دین کی عملی تربیت حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی معلوم اور مربی اس کتاب کو سمجھانے والا بھی اور اس کے اوپر عمل کی تربیت دینے والا بھی موجود نہ ہو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر بھیجا اور پیغمبروں نے اپنے متبین کی تربیت فرمائی پھر انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کی تربیت فرمائی اور اسی طرف پرانے کریم نے ایک دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا تو وہ طب طبیل امن کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف متوجہ ہے یعنی مجھ سے رجوع کرتے ہیں اور جن کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے بندے بنے ان کے راستے کو اختیار کرو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لئے پہلا قدم بڑھانے کا ایک آسان گر بھی ان دو آیتوں کے اندر بتا دیا ہے اور اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری یہ دعا کہ اہدین اصرات المستقیم یہ سچی دعا ہوگی اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ دعا قبول فرمائے